دیکھیے حدیث شریف میں ہے کہ سجدے میں امام سے پہلے سجدے میں چلا جائے اور امام سے پہلے سر اٹھا لے مثال کے طور پر کسی امام نے آیت پڑھی اور تو آیت کے تتیمے کے پاس مختدی نے خود ہی سمجھ لیا کہ اب امام صاحب رکو کر لیں اور رکو کر لیتے یا امام سے پہلے سر اٹھا لیتے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ امام سے پہل کرنے سے بچو سجدا رکو امام کے بات کریں سجدہ امام کے بعد سر اٹھائیں اسی طرح رکو امام کے بات کریں اور امام جب رکو سے سر اٹھائے تو سر اٹھائیں اگر کوئی اس کے خلاف کرے تو حضور فرماتوں سے خوف کرنا چاہیے کہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے سر کو گدھے کے سر سے تبدیل نہ کر دیں سمجھے ایک بات اور میں عرض کر دوں کسی زمانے میں آج سے بیس پچیس سال بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوا مشکا شریف کا اپنے ہاں دیا دی کرتا تھا میں میمن مسجد مسلح الدین گارڈن میں کے درس سے پہلے آدمی کچھ کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا تو یہ جب حدیث آئی تو میرے پاس تھی اشت اللمات فی شر مشکا جو شاہ ابد الق محدید کی مولانا سعید احمد صاحب جو داتا دربار کے خطیب تھے ان کا ترجمہ تھا اس سے میں مدد لیتا تو شیخ محقق نے اس حدیث پر جو میں نے بتائی اور جو سوال آپ کا اس پہ ایک واقعہ لکھا کہ ایک محدث تھے اور وہ نقاب ڈال کر کے حدیث پڑھاتے تھے شاگرد سارے پڑھتے تھے شاگردوں میں تجسس ہوا بھائی استاد جو ہے وہ اپنی شکل کیوں نہیں دکھاتے اور نقاب ڈال کر کے حدیث پڑھاتے ہیں تو ایک مرتبہ شاگردوں نے اسرار کیا صاحب آپ اپنا چہرہ تو دکھائیے بہت زیادہ اسرار پر جب انہوں نے اپنے مو سے نقاب اٹھایا تو ان کا جو سر تھا وہ گدھے سے ملتا ہوا تھا اب مہدی سے حدیث پڑھا رہے شاگردوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہوا انہوں کا میں نے اس حدیث میں شک کیا تھا جو ہے نا حضور فرماتے ہیں کہ امام سے پہلے سجدہ کرنے سے امام سے پہلے سر اٹھانے سے بچو ورنہ اللہ تبارک کا وطالعہ تمہارے سر کو گدھے کے سر سے تبدیل نہ کر دے اب یہ شرح میں شیخ محقق نے لکھا مجھے ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی میں نے ہو سکتا ہے ترجمے کرنے والے سے کوئی سیب کوئی غلطی ہو گئی تو میرے پاس آج سے کوئی ڈیڑھ سو سال پرانی مشکا شریف کی شرح ہے فارسی کی اصل جب کوئی شبہ ہو تو پھر آدمی اصل کی طرح رجوع کرتا لیکن وہ حدیث کی کتاب اتنی ضعیف ہے کہ اگر اس کا ورق نکالا جائے تو پھٹ جاتا ہے لیکن تسلی میری نہیں ہوئی تو میں نے چھری سے اس کے صفے الٹا ہے تاکہ صفحہ پھٹے نہیں اور ایسی میں نے رکھا وہ ہمارے استاد قاری مسلم الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی کہ وہ مستمل ہے وہ اس کو پڑھا کرتے تھے اور بہت باریک کتابت ہے کہ ایک ہی جلد میں پوری مشکہ شریف کی شرح جو اس زمانے میں اتنا باریک یعنی جیسا اخبار پڑھتے ہم اتنا باریک ہے اور فارسی ہے خیر میں نے چھری سے سفید الٹا کر اصل فارسی نسخہ جب میں نے دیکھا تو اس فارسی نسخے میں بھی یہی واقعہ تھا جس سے تسلی ہوئی کہ بات بالکل صحیح ایک بات یہ کہ امام سے پہلے سر رکھنے اٹھانے سے بچا جائے حضور فرمات اللہ اس کا سر گدھے کے سر سے تبدیل نہ کر یہ حدیث میں شبہ کی بنا پر ان محدث کا یہ حال ہوا اس سے ان لوگوں کو نصیحت پکڑنا چاہیے جو بے وقوع پانی کی دکان پہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف چھولے کھا رہے ہوں گے یہ حدیث, یہ حدیث ضعیف یہ کمزور ہے اللہ اکبر کوئی آپ محدث لگے گے کہ حدیث پر آپ تبصرہ کر رہے ہیں پان کی دکان پہ کھڑے کے یہ ضعیف یہ زئی یہ ضعی یہ, یہ تو محدثین کا طرز مل ہے مجھ جیسے آدمی کو یہ کہاں ضرورت ہے کہ کسی حدیث کو ضعیف قرار دے کر اور اس کو مسترد کر دے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب منیر العین میں اس پر اتنی کافی شافی اور وافی بحث کی کہ شاید کسی کتاب میں ایک جگہ وہ بحث نہیں ملے گی کہ ضعیف حدیث کہاں معتبر ہے کہاں غیر معتبر ہے اور پھر وہ ضعیف حدیث اگر کئی طرق سے آئے اس کو تقویت ملتی ہے اگر وہ حدیث ضعیف مگر علماء اور مشاع کا عمل اس پر رہا علماء اور مشاع کا عمل جو ہے وہ بھی اس کو تقویت پہنچا تھا یہ اس فن پر دنیا میں میں کہتا ہوں کہ سب سے عمدہ کتاب ہے حالانکہ دوسری کتابوں سے لیا ہے ماخذ و مراجہ دوسری کتاب مگر کسی ایک جگہ اتنی بحث کا ملنا اور کسی کتاب میں ممکن نہیں تو سوال تو آپ کا بہت مختصر تھا لیکن یہ میں نے جواب آپ کو بتا دیا کہ حدیث پہ کبھی بھی شبہ نہیں کرنا چاہیے